سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عن وضوہ صفوان سے واپسی کے بعد ماہ رجب دو ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو مقام نخلا کی طرف روانہ فرمایا اور گیارہ مہاجرین کو آپ کے ہمراہ کیا جن کے نام حسب ذیل ہیں ابو حذیفہ بن اطبا اکاشہ بن محسن اطبہ بن غزوان سعد بن ابی وقاص عامر بن ربیعہ واقع بن عبداللہ خالد بن بکیر سہیل بن بیزا عامر بن ایاس مقداد بن عمر صفوان بن بیزا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ گیارہ مہاجرین آپ کے ہمراہ تھے اور بارہویں خود امیر سریہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے صادب نبی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک سریہ میں بھیجنے کا ارادہ کیا اور یہ فرمایا کہ تم پر ایسے مرد کو امیر بناؤں گا کہ جو تم میں سب سے زیادہ بھوک اور پیاس پر صابر ہوگا بعد ازاں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بنایا موجم تبرانی میں ب اسناد حسن جندب بجلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبد اللہ بن جہش کو روانہ فرمایا تو ایک خط لکھ کر دیا اور یہ حکم کیا کہ جب تک دو دن کا راستہ نہ قطع کر لو اس وقت تک اس خط کو کھول کر نہ دیکھنا دو روز کا راستہ طے کرنے کے بعد اس خط کو دیکھنا جو اس میں لکھا ہو اس پر عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا چنانچہ دو روز کا راستہ طے کرنے کے بعد عبداللہ اللہ بن جہش نے آپ کا والا نامہ کھول کر دیکھا تو اس میں یہ تحریر تھا کہ تم برابر چلے جاؤ یہاں تک کہ مکہ اور طائف کے مابین مقام نخلا میں جا کر اترو اور قریش کا انتظار کرو اور ان کی خبروں سے مطلع کرتے رہو عبداللہ بن جہش نے اس تحریر کو پڑھ کر یہ کہا سماؤں وطا میں نے آپ کے حکم کو سنا اور اطاعت کی اور تمام ساتھیوں کو اس مضمون سے آگاہ کیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ میں تم میں سے کسی کو مجبور نہیں کرتا جس کو شہادت عزیز ہے وہ میرے ساتھ چلے چنانچہ سب نے دلی رضامندی سے آپ کی مرافقت کو منظور کیا اور آپ کے ساتھ ہو لیے راستے میں سعد اور اتبہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ کہیں چلا گیا اس لیے یہ دونوں حضرات اونٹ کی تلاش میں پیچھے رہ گئے اور گم ہو گئے اور بقیہ حضرات نے مقام نخلا پہنچ کر قیام کیا اسلام میں پہلی غنیمت قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس دن رجب الحرام کی آخری تاریخ تھی اس مہینے میں قتل و قتال حرام تھا قرائے شعبان کے اشتباہ میں اس قافلے پر حملہ کر دیا واقع بن عبداللہ نے قافلے کے سرگرو امر بن الحضرمی کو ایک تیر مارا جس سے وہ مر گیا اس کے مرتے ہی قافلے والے سراسیمہ اور پریشان ہو کر بھاگ اٹھے اور مسلمانوں نے قافلے کے تمام مال و اسباب قبضہ کر لیا اور عثمان بن عبداللہ اور حکم بن کیان کو گرفتار کر لیا اس وقت تک تقسیم غنائم کے متعلق کوئی حکم نازل نہ ہوا تھا عبداللہ اللہ بن جہش رضی اللہ عنہ نے محض اپنے اشتہاد سے چار خمس غانیمین پر تقسیم کر دیئے اور ایک خمس پانچواں حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھ چھوڑا جب مدینہ پہنچے اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی آپ نے فرمایا میں نے تم کو شہر حرام میں قطال کا حکم نہیں دیا تھا خیر جب تک کوئی وہی نازل نہ ہو اس وقت تک مال غنیمت اور قیدیوں کو حفاظت سے رکھو اس پر عبداللہ اللہ بن جہش اور ان کے رفقا بہت نادم اور پریشان ہوئے ادھر مشرقین اور یہود نے یہ کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے شہر حرام میں قتل و قتال کو حلال کر لیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی اسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكف به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل آپ سے ماہ حرام میں قطال کرنے کی بابت دریافت کرتے ہیں آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ بے شک ماہ حرام میں قصدن قتال کرنا بڑا گناہ ہے لیکن خدا کے راستے سے کسی کو روکنا اور خدا کے ساتھ کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اہل حرم کو حرم سے نکالنا اللہ کے نزدیک یہ جرم سب جرموں سے زیادہ سخت اور بڑا ہے اور کفر اور شرک کا فتنہ اس قتل سے کہیں بڑھ چڑھ کر ہے اور یہ کافر ہمیشہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے تاکہ تم کو تمہارے دین سے ہٹا دیں اگر ان میں طاقت ہو خلاصہ یہ کہ کسی اشتباہ اور التباس کی بنا پر نادانستہ طور پر شہر حرام میں قتل و قتال کا واقع ہو جانا کوئی بڑی چیز نہیں البتہ کفر و شرک کا فتنہ اور مسلمانوں کا مسجد حرام سے دیدہ و دانستہ روکنا ایک عظیم فتنہ ہے جس سے بڑھ کر کوئی جرم نہیں اس آیت شریفہ کے نازل ہونے کے بعد آپ نے خمس قبول فرما لیا اور باقی مال غنیمت کو مجاہدین پر تقسیم کر دیا عبداللہ بن جہش اور ان کے رفقا اس آیت کو سن کر خوش ہو گئے اب اس کے بعد عبد اللہ بن جہش اور ان کے رفقا کو اجر اور ثواب کی واسط گیر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس غذبے پر کچھ اجر کی بھی امید رکھ سکتے ہیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان آمنوا اللہ تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا ایسے لوگ بلا شبہ اللہ کی رحمت کی امید کر سکتے ہیں اور کیوں نہیں اللہ تو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے یہ اسلام میں پہلی غنیمت تھی اور عامر بن حضرمی پہلا مقتول تھا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا گیا قریش نے عثمان بن عبداللہ اور حکم ابن کیسان کا فدیہ بھیجا آپ نے فرمایا جب تک میرے ساتھی سعد اور رتبہ واپس نہ آ جائیں اس وقت تک میں تمہارے قیدیوں کو نہ چھوڑوں گا اس لیے کہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ تم ان کو قتل نہ کر دو اگر تم میرے ساتھیوں کو قتل کرو گے تو میں بھی تمہارے آدمیوں کو قتل کروں گا اس کے چند دن بعد سعد اور رتبہ واپس آ گئے آپ نے فدیہ لے کر عثمان اور حکم کو چھوڑ دیا عثمان تو رہا ہوتے ہی مکہ واپس ہو گیا اور مکہ ہی میں جا کر کافر مرا اور حکم اور کسان مسلمان ہو گئے اور مدینہ ہی میں رہے یہاں تک کہ غزوہ بیر معونہ میں شہید ہوئے